السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسی ڈونگا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله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 اللہ صل على محمد ولا عل محمد کما صلی على ابراہیم ولا ابراہیم انکمید المجید اللہ المبارک محمدن ولا عل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم ولا ابراہیم انکمید المجی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري بعذلقه من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ دی خلق المعب الحیات لیبل احسن وحولازیز الغفور شریعت متحرہ نے ہماری زندگی کو جو دنیا کی زندگی ہے ایک سفر قرار دیا ہے اور بہت سے مقامات سے ایسے نصوص ملتے ہیں اس دنیاوی حیات کو سفر سے اور انسان کو ایک مسافر سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عماء کی حدیث صحیح بخاری میں کنفر دنیا کا انا کا غریب سویل کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک مسافر ہو کوئی راستہ عبور کرنے والے اس سفر کا جو انجام ہے وہ آخرت ہے اور جو منزل ہے وہ آخرت ہے. ایک عدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فالیک ملغ بادر رہا بش میں کہ تم عملی اعتبار سے ایسا مسافر بن جاؤ جو کچھ وقت صبح کو چلتا ہے اور کچھ وقت شام کو اور کچھ وقت رات کی تاریخی میں اپنے مقام اور ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں اور ہر سفر کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک راستے کی پہچان راستے کی معرفت اور اس راستے میں اگر کوئی قواہتے ہیں کوئی نقصان دہ امور ہیں ان کی پہچان تاکہ انہیں اختیار نہ کیا جائے تو یہ ہر سفر کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے اور جب راستے کی پہچان ہو جائے تو اس پر عملی طور پر چلنا اور سفر شروع کر دینا ہاں وہ پیدل چلیں یا کسی سواری پر چلیں عمل وہ سفر اختیار کر لیا جائے یہ دو چیزیں ہیں جو سفر کو آسان بناتی ہیں اور انسان کی منزل تک رسائی ہو جاتی ہے جو ہماری دنیا کی زندگی ایک سفر کا درجہ رکھتی ہے اصل منزل اللہ رب العزت سے ملاقات دار آخر تک پہنچنا اور جنت تک رسائی اصل ہدف اور ٹھکانہ ہے تو یہ طویل ترین سفر ضروری ہے کہ اس کے راستے کو پہچانا جائے اور پھر عملی طور پر سفر کا آغاز کر دیا جائے تاکہ منزل حاصل ہو جائے چنانچہ یہ دو بنیادیں ہیں ہر سفر کی کامیابی کے لیے اور چونکہ یہ سفر بڑا طویل ہے ایک جہاں کا اگلے جہاں سے ملاپ بہت ہی طویل سفر ہے کٹھن سفر ہے تو اس کے راستے کی پہچان اور پھر عملی طور پر سفر کا آغاز کر دینا یہ ہر انسان کی ضرورت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دو چیزوں کو دو قوتیں قرار دیا ہے ایک علمی قوت ہے اور دوسری عملی قوت ہے قوت علمی یعنی معرفت پہچان اور علم کا حصول اور قوت عملی ہے یعنی اس پہچان کے مطابق سفر اختیار کر لینا اور چل پڑنا یہ دو قوتیں ہیں جن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے اور جو انسان ان دو قوتوں سے محروم ہے اس کی زندگی جانور کسی ہے بلکہ اس سے بدتر کیونکہ ہر جانور بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے لیکن ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنا سارا وقت دنیا کے جہیلوں میں گزار دیتا ہے دنیا کی حوث اس پر غالب رہتی ہے دن رات ایک ہی سوچ ہے ایک ہی فکر ہے اور اسے نہ علمی قوت کا احساس ہے اور نہ عملی قوت کا تو پھر ایسے انسان کی زندگی جانور سے بدتر ہے کیونکہ جانوروں کو طوی طور پر فطری طور پر اپنے خالق اور مالک کا ادراک ہے شعور ہے ہر جانور اپنی اپنی زبان میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس لیے قرآن پاک نے ایک مقام پر سب سے بہترین مخلوق اس انسان کو قرار دیا جس کے پاس نہ تو قوت علمی ہے اور نہ قوبت عملی ان نشر دبا بے سم الکم اللہ سب سے بہترین مخلوق وہ انسان ہے جو گونگا اور پہرا ہے جس کے پاس نقوبت علمی ہے نقوبت عملی ہے جبکہ ہدایت کا راستہ ان دو قوتوں پر قائم ہے ہر انسان کی تکمیل ان دو قوتوں کے ساتھ ہے قوت علمی میں سب سے پہلے سر فہرست اپنے رب کی معرفت ہے اللہ تعالی کی پہچان ہے اس کی ربوبیت اس کی الوحیت وہ اکیلا رب ہے خالق اور مالک ہے اور اس پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اس کے اسماع و شفات کا علم اس کی توحید خالص کا علم یہ سارے امور ایک بنیادی اصل کا درجہ رکھتے ہیں اور علمی اعتبار سے ان امور کی معرفت از حد ضروری ہے پھر قوت علمی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ رکت تک پہنچانے والا راستہ کون سا ہے اس راستے کی پہچان ورنہ یہ سفر ناکام ہوگا اور انسان کو کبھی منزل حاصل نہ ہوگی آپ دنیا کے سفر کرتے ہیں اس بات کا آپ کو علم ہے کہ راستے کی پہچان کے بغیر سفر کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ سفر تو انتہائی کٹن ہے بہت ہی طویل ہے اور اس سفر کے راستے کی پہچان جو ہے وہ ہر ایک دے بھی نہیں سکتا ہر شخص سے حاصل ہو بھی نہیں سکتا اس کی پہچان ایک ہی شخصیت کے رہینے منت ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات آپ نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے مکمل راستہ کیا ہے اس راستے کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا انتہائی ضروری ہے تو یہ ایک بنیاد ہے علمی قوت کی اور عملی قوت جو ہے وہ اس پہچان کے مطابق اپنے آپ کو سفر پہ ڈال دینا اور گامزن کر لینا اور اس راہ پر چلنا شروع کر دینا اللہ تعالی نے کسی کو انسان کی تخلیق کا مقصد قرار دیا ببا خلق الجن والون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عمل عبادت کرنا اور طریقہ عبادت معلوم کرنا ہر انسان کی ضرورت ہے عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہوتی اپنی خواہشات کی نہیں ہوتی کسی بڑے چھوٹے کی پیروی بھی, بھی نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہے کہ عبادت میں اس شخصیت کی اتباع کی جائے جسے رب کائنات نے نمونہ بنا کر بھیجا لقت خان المفی رسود اللہ اس کو تمہیں حسن کہ تمہارے یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صو اور نمونہ ہے انہوں نے عبادت کے لیے کیا طریقہ بتایا ہر عبادت کے لیے کیا معرفت اپنی امت کو دی اسے پہچاننا یہ قوت علمی ہے اور پھر اس طریقے سے عبادت اختیار کر لینا یہ قوت عملی ہے اور ایک انسان کی تکمیل اس سفر کی کامیابی انہی دونوں اصولوں کی معرفت کے ساتھ مربوط ہے کہ علمی قوت بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور عملی قوت بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو جو انسان ان دونوں قوتوں سے محروم ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جانور اس سے افضل ہے کتے اور خنزیر اس سے افضل ہے اور جو انسان ان دو میں سے ایک قوت اپناتا ہے دوسری کو ترک کر دیتا ہے وہ انسان بھی ناقص ہے علمی قوت کو لے لینا اور عملی قوت کو چھوڑ دینا یہودیت ہے یہودی سب کچھ جانتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے مانتے نہیں تھے عمل پر آمادہ نہیں تھے اور ایک انسان اگر عملی قوت کی طرف مائل ہو لیکن علمی قوت سے محروم ہو تو یہ نصرانیت عیسائیت ہے عیسائیوں میں عمل کا شوق تھا مگر ان کا عمل علم کے بغیر تھا جبکہ ضروری ہے کہ عمل کے لیے انسان کے پاس علم صحیح کی بنیاد ہو اور اس کی قوت علمیت عند اللہ قابل قبول ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کی تکمیل ان ہی دو قوتوں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی اسے ایک سفر قرار دیا اور یہ تنبیہ فرما دی کہ سفر کی اصل منزل کو ڈھونڈو اور تلاش کرو اور وہ ہے اللہ تعالی سے ملاقات دار آخرت جنت کی طلب اس نعمت عزما کا حصول راستے کو پہچانو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول علمی قوت کی دعا کیا کرتے تھے اللہ اصلوں کا علم نافیا العالمین میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اس کا معنی ہے کہ علمی قوت سے کوئی مستغنی نہیں ہے علمی قوت ہر ایک کی ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت ہے تو پھر اس قوت کو حاصل کرنا اور اپنانا ہر انسان کی ضرورت ہے اور پھر اگر علمی قوت آ جائے عمل نہ ہو تو وہ علم نافع نہیں ہے نفع بخش نہیں ہے بلکہ وہ علم نقصان دے ہے کیونکہ قیامت کے دن بندہ انسان کے سامنے کھڑا ہوگا نبی السلام کا فرمان لن يذول قدم اپنے یوم القیام حقاص اللہ تعالی ہر بندے سے پانچ سوال کرے گا ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے بن عمل فیما علم کہ جو تمہارے پاس علمی قوت تھی اس کے مطابق اپنی عملی قوت پیش کرو جو تم نے علم کمایا اور حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو انسان علم حاصل کر لے تو ان دلبا اس علم کی حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اب عمل کرنا ضروری ہے اگر انسان نے علم کما لیا عمل نہ کیا تو بڑی کڑی مصولیت کا سامنا ہوگا اللہ تعالی نے انسان کے دیے ہوئے علم کو سامنے آشکارا کرنا ہے میرے بندے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ طریقہ نماز میں میرے حبیب کی اتباع کرنی ہے پھر تو نے نماز کیوں نہ پڑھی یا پڑھی تو میرے پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف کیوں پڑھی تو علمی اور عملی قوت دونوں کا ایک ساتھ حساب ہوگا لہٰذا ایک انسانیت کی جو تکمیل ہے وہ ان دو قوتوں کے ساتھ ہے ہمیشہ ان دونوں کا ساتھ رہے گا اور ہمیشہ ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں خوبتیں داخل اور شامل رہیں گے ورنہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد گھاٹے اور خسارے پر ہے تم نے خود اس گھاٹے سے نکلنا ہے اور اپنے آپ کو نکالنا ہے قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کے بارے میں امام شافی رحم اللہ کا قول ہے ایک ہی صورت بندوں کی ہدایت میں کفایت کر سکتی ہے اگر بندے سے ایک ہی صورت کو پڑھ لے جس صورت نے دنیا و آخرت کے خسارے سے نکلنے کے اصول بیان کر دیے تو ایک انسان کی کامیابی کسی ایک صورت کے مطالعہ اور قرآن اور اس کے علم پر قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ نے عظیم قسم کھائی زمانے کی اور رمایاں کے سارے انسان خسارے میں ہے ہر انسان کا اصل نقصان پر ہے گھاٹے پر ہے خسارے پر ہے ہر پیدا ہونے والا انسان طوی طور پر خسارے پر قائم ہے اور کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے ہدایت لے کر پیدا نہیں ہوتا اسے ہدایت کمانی پڑے گی حاصل کرنی پڑے گی اس قوت علمیات کا رخ کرنا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا اس خسارے سے نکلنے کے لیے ورنہ انسان تیرا آغاز خسارے پر ہے تیری ابتدا نقصان پر اور گھاٹے پر ہے خسارے سے بچاؤ کے لیے تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی وہ تمہاری ذاتی محنت ہے اگر وہ محنت کر جاؤ گے تو اس کا سنا ملے گا اور اگر وہ محنت نہیں کرو گے تو کبھی اس گھاٹے سے باہر نہ آ سکو گے یہ ہر انسان کی بنیاد ہے خسارا اور گھاٹا وادی کل علامن حدیث ہوں فستا حدو نہیں آ دیکھو میرے بندو تم سب گمراہ ہو یہ تمہارا آغاز ہے تمہاری یہ فطرت ہے گمراہی پر سلالت پر اللہ من ہدعی हिदायत ہدایت وہی پائے گا جس کو میں ہدایت دوں گا فست حدو تو ہدایت کے لیے ہدایت کے حصول کے لیے میری طرف آ جاؤ مجھ سے پوچھو اور سنو کہ ہدایت کا پروگرام کیا ہے ہدایت کے ثوابت کیا ہے آ دیکھو میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا ہدایت کا راستہ دوں گا ہدایت کی توفیق دوں گا تو یہ خسارہ اور گمراہی ہر انسان کا آغاز ہے انسان دنیا میں آتا ہے اس خسارے کے ساتھ اس گمراہی کے ساتھ اس سے باہر نکلنا ضروری ہے کیسے نکلے فرمایا کہامل اسوالحت جو لوگ ایمان لے لیں اور اپنے ایمان کو پہچان لے یہ قوت علمی ہے اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان کہ چھ اور ایمان ہیں اور ایمان کے لیے معرفت ضروری ہے اگر پہچان نہ ہو علم نہ ہو معرفت نہ ہو تو ایمان کیسے لاؤ گے اور بنیاد اللہ پر ایمان ہے اس کی توحید کو ماننا وہ راستہ جو انبیاء نے بیان کیا اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا اس کا ادراک ضروری ہے یہ پہلی قوت علمی قوت ہے اور پھر وہ الصالحات اس علم کے مطابق عمل کرو تمہاری اساس علم صحیح ہو اس علم صحیح کے مطابق عمل ہو یہ دو ضوابط ہیں اصول ہیں تمہیں خسارے سے نکالنے کے لیے ورنہ یہ بات سمجھ لو گھاٹے اور خسارے میں ہو نکلنا تم نے خود ہے کوشش تم نے خود کرنی ہے وہ اصول اور ضوابط ہم نے بتا دی تمہارے سامنے بیان کر دیے ایک ایمان دوسرا عمل صالح ایمان کی پہچان ایمان کی معرفت ٹھوس معرفت انتہائی قوی ادراک جو ہر وقت انسان کے سامنے ہو ایمان و مکرق بس وقت اللہ ایمان ایک حقیقت ہے جو دل میں جاگسی ہو جائے اور پھر جو انسان کا عمل ہے وہ اس کی تصدیق کرے یہ قوت علمی اور قوت عملی دونوں ہے ایک حقیقت پوری معرفت کے ساتھ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور پھر آپ کا عمل اس حقیقت کی تصدیق کرے مثلا ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کی معرفت اس کی توحید کی پہچان اس کا فائدہ لاشریق الہو ہونا یہ ایمان ہے علمی قوت ہے اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے کہ جب بھی یہ سر جھکے گا اسے ایک اللہ کے سامنے چکے گا اسے ایک اللہ کے گھر کا طواف ہوگا اسی کے نام کی نظر و نیاز ہوگی وہ اکیلا مشکل خوشحال ہوگا یہ علمی اور عملی خوب دونوں ساتھ ساتھ ہیں اگر ایمان پر رسول ہے تو رسول کی معرفت رسول کو ماننا رسول پر ایمان لانا یہ حقیقت دل میں جاگوسی ہو جائے اور آپ کامل اس کی تصدیق کریں تصدیق اس طرح کریں کہ اس رسول کی خالص اتباع ہو ورنہ یہ کیا تضاد ہوگا رسول کسی کو مانو اتباع کسی اور کی کرو رسول تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے دعوے بھی ہیں محبت کے دعوے بھی ہیں عشق کے دعوے بھی ہیں مگر جناب طریقہ نماز اپنے بزرگوں سے لیں گے اپنے اماموں سے لیں گے طریقہ نماز میں شوقی خواہش ہوگی طریقہ نماز میں اپنی قوم برادری کی پیروی ہوگی طریقہ نماز میں اپنی آباشدان کی پیروی ہوگی تو یہ عملی قوت علمی قوت کے منافی ہے ایمان کی منافی اے انسانی صورت میں تو سارے سے نہیں, نہیں کر سکتا إِلَّا الَّذِينَ پہلے علمی خوبت کو راسک کر لو پھر عملی خوبت اس کی تصدیق کرے یہ نہیں کہ دل میں محبت رسول جاگوزی ہے مگر عمل میں آپ کی مخالفت آپ کی سنت کی مخالفت قوم برادری کی پیروی تو آپ کا عمل آپ کے ایمان کی تصدیق نہیں کر رہا جبکہ علمی اور عملی حکومت ان دونوں کا تصاون ضروری ہے ان دونوں میں مطالبہ ضروری ہے اور اسی سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس علمی قوت سے آراستہ کرو اور یہ بات جان لو کہ موت پر علم وہی ہے جس کا نام پہی پہ ادائی ہے جو خانے کے کائرات نے اپنے انبیاء کو دیا اور اپنے انبیاء کو ان کے قوموں کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا کہ یہ میرے ہیں میرے نمائندے ہیں کہ میرا پیغام تم تک لائے ہیں ان کی مکمل اتفاق کرو مکمل پیروی کرو چنانچہ آپ کا عمل جو ہے وہ اس علم کے مطابق ہو جو علم انبیاء نے پیش کیا نبی یاخر اسلم محمد رسود اللہ جن کی شان یہ ہے تو ماغ الحوا اللہ کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کریں گے ہمیشہ فہی ال کی بات کریں گے اور وہی در حقیقت قوموں کی نجات کی اساس ہے اور اللہ کی وہی در حقیقت لوگوں کو خسارے سے نکالنے والی ہے ورنہ یہ خسارہ ہر انسان کی بنیاد اور بچے گا وہی خود اپنے آپ کو اس خسارے سے نکالے اور خسارے سے نکالنے کے لیے یہ پروگرام ہے علم ایک علم صحیح کی بنیاد دوسرا عمل اس علم صحیح کے مطابق علم عملی قوت دونوں ساتھ ساتھ چلیں پھر انسان خسارے سے نکل سکتا ہے ورنہ گھاٹا اور نقصان انسان کے ساتھ ساتھ رہے گا کہ انسان کی سرشت رہے نقطۂ آغاز ہر انسان کا اور نکلنے کے لیے کوشش خود کرنی پڑے گی کوشش کے اصول آپ کو دے دیے گئے ایمان ہو امر صالح ہو اور پھر ساتھ بتاواس آؤں کے جب آپ خود اپنے آپ کو سنوار لیں اس علمی اور عملی حکومت کے ساتھ تو پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے دوسروں کو سنوارنے کی کوشش کرو اس علم نافع کا لبادہ اور امر صالح کا لبادہ جو آپ نے اوڑھ لیا دوسروں کو پہلانے کی کوشش کرو تو حق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا علم نافع دینا خیر خواہی کرنا یہ ایک عظیم اصل ہے اس کا بھی بڑا اثر ہے علم کے حصول کا اجر ہے اتنا اضر ہے کہ رسول اللہ نے شاط فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لیے مستعد ہو جائے اور اپنے آپ کو طالب علم بنا لے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی حتی نمل فی جوہر وہ الحوت فی فلم حتی کہ پانی کی مچھلیاں بھی اور بلوں کی چوڑیاں بھی ہر شے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے جو اپنے آپ کو اس علمی قوت سے آراستہ کرنے کے طرف ہو جائے اپنے آپ کو طالب علم بنا لے حصول علم کے راہ پر گام ہو جائے اس علمی قوت کے ساتھ تعلق جوڑ لے تو یہ اس کی فضیت ہے ہر شے اس کے لیے دعا کرتی ہے ہر شے اس سے محبت کرتی ہے اس علمی قوت کے ساتھ ساتھ عملی قوت بھی انسان کو حاصل ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے آگاہ ہو جائے تو انسان بڑا فائد المران ہے خسارے سے اپنے آپ کو نکال چکا ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی بتاواس ہو بالحق حق کی وسیعت کرنا ایک دوسرے کو حق کے تعلق سے سمجھانا حق پیش کرنا عام حکومت کو عام کرنا اور ساتھ ساتھ کی وسیعت کہ یہ راستہ بڑا پور خطر ہے مشکل ہے اس میں ہر لحظہ صبر کی ضرورت ہوگی ہر لحظہ استقامت کی ضرورت ہوگی تو ان پر فیض راستوں کو صبر کے ساتھ جھیلنا استقامت کے ساتھ برداشت کرنا یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ چار اصول اللہ تعالی نے بیان کر دیے اس خسارے سے باہر نکلنے کے لیے صبر کہ سارے انسان گمراہی پر ہیں گھاٹے پر ہیں خسارے پر ہیں اور نکلے گا وہی جو اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے گا اور نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سمت صحیح ہو اس کی جہت صحیح ہو اس کا قدم صحیح طرف اٹھے اس کا سفر صحیح طرف گامزن ہو اس کا سفر ماٹوس نہ ہو بلکہ صنعت مستقیم پر ہو اور صنعت مستقیم وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرما دیا سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے انہی اصولوں پر قائم ہے پہلی تین آئے یہ علمی قوبت سے منسلک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مار یوم الدین اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اس کی صفات کی پہچان یہ ایک علم ہے ادراک ہے جو انسانوں کو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے وہ اکیلا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑی مہربانی کرنے والا رحمت مرسانے والا اور وہ اکیلا روزے جزا کا مالک ہے کل قیامت قائم ہونے والی ہے وہ اکیلا پوری کائنات سے حساب لے گا اس کا ارادہ اس کی مشیت پوری کائنات پر غالب ہوگی اور تمام بڑی ناخرین اور پوری کائنات جمع ہونے کے باوجود بھی اللہ کی مشیت پر غالب نہ ہم خاص تری عبادت کرتے ہیں اور تج سے قوت کے کا راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے انمت مستقیم سراۃ اللہ انتین کہ یا اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دے یعنی عبادت میں صحیح راستہ کیا ہے عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے لیے سرات مستقیم کی ضرورت ہے اور سرات مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کے بیرے بھی عمدہ نے پیش کیا اور یہ علمی قوت اللہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ جو سورہ نے بیان کر دیا سراط علیہن راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں دوسرے مقام پر فرمایافتہ بندے کون ہیں وہ اللہ کے امبیا ہیں صدیقین شہدا اور صالح انعام یافتہ کیوں ہے ان کی احساس میں اس اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت ہے اللہ پاک کے حکام کو قبول کرنا ہے کیونکہ صحیح علمی خوبت ہے صحیح علمی قوت اللہ کی ہدایت ہے اللہ کے رسول کی ہدایت ہے ذاتی خواہشات علمی قوت نہیں ہے آبا اشداد کی خواہشات صحیح علمی خوبت نہیں ہے دیکھے بڑوں چھوٹوں کی باتیں علمی قوبت نہیں ہے بلکہ میتھ اللہ ابر رسول اللہ رسول کی حفاظت اصل علمی قوبت ہے اس قوت کو اختیار کرنے والا عبادت کے راستے پر پہنچے گا اور صحیح معنی میں عبادت انجام دے گا اور یہ علمی اور عملی قوت دونوں کا استعمال بندے کی کامیابی پر منتج ہوگا اور راستے کی خصورت کو پہچاننے بھی ضروری ہے آپ یہاں سے سفر شروع کر دیں آپ کو معلوم ہو کہ فلاں مقام پر اگر فلاں راستے اختیار کروں گا قدم کرنے پر ڈاکو ملیں گے راشن ملیں گے سفر خطرناک ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اسی راستے پر گامزن رہیں جو آسان بھی ہو راحت والا بھی ہو آرام دہ بھی ہو اور منزل تک جلدی پہنچا دینے والا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے راستے کی دو خصورتوں سے آگاہ کیا غیر المحب علیہ دو راستے خطرناک ہیں اپنے آپ کو بچانا ایک ان لوگوں کا راستہ جن پہ صبح شام اللہ کا قزم اللہ کا غصہ نازر ہوتا ہے دوسرا گمراہوں کا راستہ یہ مغضوب علیہم کون ہے یہودی جن کے راستے کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاس قوت علمی تھی مگر قوت عملی نہ تھی وہ اللہ کے پیارے کے عمر کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے تھے ایمان نہیں لاتے تھے علم تھا مگر عمل نہیں تھا اور گمراہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں جن کو عمل کا شوق تھا عمل کی رغبت تھی عمل کی خواہش تھی مگر ان کا سارا عمل علم کے بغیر تھا عملی قوت تھی مگر علمی قوت نہیں تھی جب علمی قوت نہ ہو تو عملی قوت بھی بےکار ہوتی ہے قابل قبول نہیں ہوتی عملی قوت وہ قابل قبول ہوتی ہے جس کی اساس صحیح علمی قوت پر ہو سورہ فاتح نے یہ سارا پروگرام ہمارے سامنے واضح کر دیا جس میں علمی قوت بھی ہے قوت بھی ہے اور علمی قوت کے صحیح راستے موجود ہیں علمی قوت کے جو خطرناکیاں ہیں نقصان دہ امور ہیں ان کی وضاحت بھی ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس صحیح علم کی قوت ہو اس علم صحیح اور صحیح عمل ہو وہ کامیاب ہے اور خسارے سے نکلنے والا ہے ورنہ جو شخص ان دو قوتوں میں سے کسی ایک قوت سے معروم ہو جائے وہ قتل خسارے سے نہیں نکل سکے گا ہمیشہ نقصان پر قائم رہے گا گھاٹا اس کا مقدر ہوگا گمراہی اس کی مقدر ہوگی اور وہ ناکام ترین انسان ہے اور کام جب وہی ہے جو دونوں قوتوں سے اپنے آپ کو راستہ کر لے علمی قوت سے اور جس کے لیے مسلسل دعا کرنا اللہ کی توفیق کو طلب کرنا طلب کرنا ایک دعا خاص طور پر انسان پڑھتا رہے, چلتے پھرتے پڑھتا رہے تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے دونوں کی توفیق مل جائے وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لا حول ولا باللہ جس کا معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچانا یہ ساری توفیق اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعال ہی کی توفیق سے نیکے اختیار کر سکتا ہوں اسی کی توفیق سے گناہوں سے بچ سکتا ہوں یہ کلمہ بار بار پڑھے کثرت سے پڑھے تاکہ دونوں قوتیں آسان ہو جائیں اور کی توفیق سے انسان ان دونوں قوتوں سے مزین ہو جائے اور جو خطرناک راستے ہیں معصیتوں کے گناہوں کے گمراہیوں کے کہر شرک و برت کے اس سے انسان بچ سکے کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور گناہوں سے بچاؤ اور عصمت بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ کسرت کے ساتھ یہ وظیفہ ہو لاہور قوت اللہ بل لا ہلا قوت اللہ بل یا, یا اللہ نیکی کی توفیق بھی تو ہی دے گا اور گناہوں سے بچاؤ بھی تیری توفیق سے ممکن ہے اندر برعزت دواؤں کو قبول کرنے والا اور توفیق دینے والا ہے راستے کو وعدے کرنے والا ہے واضح تب ہی ہوگا جب آپ کے دل میں سچی طلب ہو اور سچی لگن ہو اللہ پاک یہ سچی پاکستی عطا فرما دے سچی لگن عطا فرما دے علم کے حصول کی اور عمل سالے کی حصول کی یہ دو بنیادیں ہیں ہر انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے خسارے سے نکالنے کے لیے اللہ پاک کو عطا فرما دے اندر عزت توحید اور اپنے پیارے کے عمر کی سنت کے نور سے ہمارے ظاہر و الفاطر کو منور فرما دے ہر عمل کی اساس اللہ تعالی اخلاص بنا دے اللہ رب عزت خاتمے تک اپنی ہدایت پر قائم رکھے جب خاتمے کا وقت آئے فلاح العالمین محبت پر آئے تیرے پیارے پیغمبر کی دبا پر, پر آئے تیرے پیارے پیغمبر کی محبت پر آئے کئی کامیابی کی بنیادیں ہیں اقول قولی بستغفر اللہ علیہ بخل اللہ الحمد للہ